بیان اس کے فضل و من فضیلت اس شخص کی استبر علی دین ہی جو کہ استبرا یعنی حفاظت حفاظت کرتا ہے اپنی دین کے لیے یا اسطبر علی دین ہی اجتناب کرتا ہے گناہوں سے دین کے خاطر فضل من استبر فضیلت ہے اس شخص کی استبر جو کہ پاک دامنی اختیار ور بزرگی بزرگ حاصل کرتا ہے لدین ہی اپنی دین کے لیے ربط اس باب کا ما سبق باب سے پہلے مسئلہ تھا سوال جبریل نبیا علیہ السلام انل ایمان ولاسلام ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں یہ مسئلہ تھا کہ ایمان اسلام و احسان یہ ان میں ترادف ہے اور اسلام اور دین بول کر ایمان لینا یہ صحیح ہے اور جس طرح دین اور اسلام بول کر ایمان لینا صحیح ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس دین کی تکمیل کے لیے ور کا ہونا ضروری ہے اور یہ ورع جو ہے بزرگی کے اختیار یہ بھی دین کے اندر ایمان کا حصہ ہے دوسری بات امام بخاری علیہ رحمت ان ابواب سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اعمال جو ہیں یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہیں اعمال ایمان کی اجزاء میں سے ہیں اور اعمال ایمان میں داخل ہیں تو اسی طرح ورا یہ بھی کریمات ایمانیہ میں سے ہے اور ایک عمل ہے جو کہ ایمان میں داخل ہے یہ ورا جو ہے یہ بھی کریمات ایمانیہ میں سے ہے اور ایمان میں داخل ہے جس طرح اتباع اور جنازمنت ایمان ہے اور اسی طرح جس طرح باقی شعب ایمان کے اجزاء ہیں اسی طرح استبرا لین یعنی ورم لدین یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے بات سمجھ گیا ہوں مقصد الباپ گنگوہی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فضل من استبرا علی دینی ہی سے امام بخاری زیادت و نقصان یعنی انفل ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ابواب بالکل آخری ہے نا امام بخاری آخر میں اپنی مدعا کو منوانا چاہتے ہیں اور واضح کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کا یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی اور نقصان آتا ہے تو یہاں پلایا فضل من استبرا علی دین ہی یہ در حقیقت زیادت اور نقصان کے لیے دلیل ہے اس لیے کہ استبرا الدین ور عالدین یہ بعت بار کیا ہے اشخاص ہے کیونکہ استبرا مختلف ہوتی ہے یہ استبرا یہ مختلف ہوتی ہے ور پرزگاری نہ پرزگاری یہ پرزگاری مختلف ہوتی ہے بے اعتبار اشخاص کے بعض بہت بزرگ ہوتے ہیں تو ان کی ورا بھی کامل درجے کی ہوتی ہے تو بعض کی ورا متوسط درجے کی ہوتی ہے بعض کی ورا ادنا درجے کی ہوتی ہے تو جس طرح تفاوت فل ورہ ہے تو یہی تفاوت جو ہے یہ زیادہ تو نقصان کی دلیل ہے جس طرح ور میں استبراء ور میں کیا ہے بیرز میں تفاوت ہے کسی کی زیادہ کسی کا کم اب یہ جس جس کا جس کی زیادہ ہے اس کے ایمان زیادہ ہے متوسط ہے ان کے ایمان درجے توسط میں ہے اجنا ہے تو ان کے ایمان درجے اجنا میں ہے تو جس طرح تفاوت فل استبراء ہے تو اسی طرح تفاوت ایمان ہے تو ورہ کامل ہے کامل ہے ورہ متوسط ہے ایمان متوسط ہے ورہ اجنا ہے ایمان بھی کھلا یہ حضرت گنگوی رحم اللہ کا نقطہ تھا رشید احمد گنگوئی صاحب تیسری بات پہلی حدیث جبریل آپ نے پڑھا مل احسان و کال انبود اللہ کا ان کا ترا جب اس حدیث میں احسان کا ذکر ہوا اب اس حدیث میں طریق احسان بتلانا مقصود ہے ربت یاد ہو گیا اب طریق احسان بتلانا مقصود ہے کہ اخلاق سلعمل جب تم پیدا کرو گے احسان کے اعمال پیدا کرو گے تو کس طریقے سے پیدا کرو گے من استبر علی دین ہی ورع سے، یعنی ور سے بزرگی سے اختیاط اور پرزگاری سے وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اتقل مشبہاد یا مشبہات حرام سے اجتناب کرنا مشبہات سے اجتناب کرنا اس کو کہتے ہیں ورہ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ احسان جب پہلے حدیث میں احسان کا ذکر ہوا اب اس حدیث میں طریقہ احسان بتلانا مقصود ہے رب ہے اسی طرح پہلے ایک باب گزر گیا ہے کہ امار کو بربادی سے بچاؤ اعمال کو بربادی سے بچاؤ آپ نے باپ پڑھا ہے نا باپ خوفل مومن آئی یحبت عمل خوف المومن یحبت عملہ مومن کا خوف حب عمل سے اب یہاں بتاتے ہیں پہلے بتایا کہ امال کو خبت سے بچاؤ اب تو حدیث میں تفصیل ہے کہ اعمال خبت سے کیسے بچیں گے کس کے ایمان بچے گا خبت سے کس کے اعمال بچے گے خبت سے من استبر علی دین ٹھیک ہے جس کے اندر اجتناب ہو پرزگاری ہو حرام سے اجتناب ہو پرزگاری ہو مش یا مشب یا مشبی ہاتھ سے مسئلہ ابھی نہیں کتنے ربط ہو گئے چار چار میں کن چار ہو گئے پانچ و ربت یہ ہے مقصود اس باب کا رد بر مرجیا ہے کے کس پر مرجیا کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے تو کوئی مفید نہیں ہے اور معاشی کوئی مضر نہیں ہے جیسے کافر کے لیے تو آگ کوئی مفید نہیں ہے مسئلہ یاد ہے نا مرزیا کیا کہتے ہیں مرجعہ اعمال ضرورت کی ضرورت ہی نہیں ایمان کافی ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ معاشی سے نقصان کے ایمان واقع نہیں ہوتا جیسے کافر کو تواس سے پیدا نہیں ہوتا اب ایمان بخاری یہ حدیث اور یہ یعنی باپ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو تواس سے پیدا ہوتا ہے معاشی سے نقصان ہوتا ہے اب بار سمجھ گیا ہوں فضل مند استبر عالی جی نہیں آگے جاؤ <تصفح> <سؤال> حدیش وبار سنیے نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلاح سم نبی اسلام سے سنا فرماتے تھے الحلال وبینن حلال ظاہر ہے والحرام مبین اور حرام ظاہر ہے اور بینعما مشتبیہات اور ان کے درمیان مشتبیہات ہیں اب یہ مشتبیہات اس پہ فائل ہے اگر یہ مخفف ہو تو اس میں فائل افعال سے ہیں اور اگر یہ مشدد ہو تو اس میں فائل تفیل سے ہے لیکن دونوں صورت میں یہ اس پہ فائل ہے اور بینعما مشتبیہات اور ان کے درمیان مشتبیہات ہیں علماء کرام اور صلا سمجھتی ہوں ہونا ادھر جا رہے ہیں اچھا حرام بالکل بین ہے اور حلال بھی بالکل بین ہے اور ان کے درمیان مشتبی ہیں ہے مشتبی ہیں اب یہ ہے حلال بین اور حرام بین ہے تو بینو و اختو مل مراد من البین حلال بین اور حرام بین ہے تو ان دونوں کی درپیش کے درمیان واضح فرق ذکر کرو واضح فرق ذکر کرو کہ اس بین سے کیا مراد ہے تو ایک معنی یہ ہے کہ حلال بعین ہے یعنی بد دلیل ہے بلیل ثابت ہے ایسی دلیل سے ہے جس کا کوئی معارض نہیں ہے اور حرام بین ہے یعنی حرام اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حرمت ایک ایسی دلیل سے ہو جس کا معارض نہ ہو اور بے نما اور ان کے درمیان مشتبہ ہیں مشتبہات اس توجی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حل اور حرمت میں دلائل کا تعارض ہو جس کی حل اور حرمت میں دلائل کا تعارض ہو بس دوسری توجہ یہ ہے کہ الحلال وبین حلال تو ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے ان, ان کا حرمت ظاہر ہے ان الحلال بین ان سے مراد یاد ہوگی حلال ظاہر ہے حکم اس کا ظاہر ہے اس لیے کہ دلیل غیر معارض سے ثابت ہے حرام بھی اس حرام کی حرمت بھی ظاہر ہے اس لیے کہ اس کی حرمت دلیل غیر معارض سے ثابت ہے ٹھیک ہے بھائی اور بے نعمان اور ایسی چیزیں ہیں جن کی ہل اور حرمت میں کیا ہے تاد اللہ کا تعارض ہے بس دوسری تو چیز یہ ہے کہ الحلال البین یعنی حکم الحلال بین و الحرام البین حکم الحرام بین اب حلال کا حکم واضح ہے ظاہر ہے کیوں ظاہر ہے اس سے فائدہ لینا جائز ہے اس سے فائدہ لینا جائز ہے حکم ظاہر ہے والحرام البین حرام بھی ظاہر حکم الحرام بین کیا معنی اس سے فائدہ لینا حرام ہے حلال سے فیدے رہنا ظاہر ہے حرام سے فیدے رہنا حرام ہے وہ بے اور ان کے درمیان مشتبیہات اس کی ایک شرح تو نے کرنی ہے مشتبہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا حکم معلوم نہ ہو تعین کہ آئے یہ جزو ہے اور یہ لا یوزو ہے جائزہ جائزہ نہیں ہے ایک بات ہے یا مشتبہ اس چیز کو کہتے ہیں اے ان احکامات کو جن کا حکم دلیل جہنی سے ثابت نہ ہو بلکہ ہو حفیظ سے ہو ہو آپ نے پڑھا ہے نشل قسمت و قرآن رسل و قسمت لوجد خاص و مشترک و معاول عمدہ رسل و قسمت و بیان د عزیزہ ظاہر و فصل و کمبلازا تو, تو اب کو یاد دینا تو اب یہ ہے کہ ظاہر یعنی حرام اور حرار. وہی کہ جن کا ثبوت دلیل جلی سے ہو اور مشتبہات وہ ہیں کہ ان کا حکم دلیل خفی سے ہو دلیل خفی سے ہو سبھار اللہ تیسری چیز یہ ہے کہ حلال بجین ہے وہ حرام بجین ہے وہ بے نما مشتبہ تم جس کے ہلک ہل تشابو ہو یعنی وہ اشتہاری مسئلہ ہو. وہ کیا ہو اشتہادی ہو مشتحدی ہو کوئی کہ حلال ہے کوئی کے حلال ہل اور حرمت مشتحد فی ہو ابا اب سمجھ گئے ہو اچھا لا علم کثیر منا سے جن کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے اللہ تعین یہ مانا ہے بہت سے لوگ اس کا حکم نہیں جانتے ہیں تقل مشبہات یا مشبیہات دونوں ہیں جس نے اپنے آپ کو بچایا مشبیہات سے ٹھیک ہے نا تو اس دینی تو اس نے حاصل کر لیا براعت پریز گاری اپنے کے لیے تو پاک رکھ دیا اس نے پاک کر دیا اس نے اپنی دین کو وائر اور اپنی عزت اپنے آبروں کو یعنی کیا معنی تان و تشنی سی بھی پاک امن وقات شبہات اور وہ آدمی جو کہ واقع ہوا شبہات میں اب پمن وقاف اس کی جزا مقد ہے نکالو کیا جزا ہے مطلع نا؟ مطلع نا؟ مطلع نا؟ مطلع مطلع نا فمن وقاف شبہات فقط وقاف حرام بس جو اگلی شبہات کے اندر واقع ہو گیا تو فقط وقاف الحرام بس وہ حرام کے اندر واقع ہو گیا معنی یہ ہے کہ مشبہات پہ آنا مشبہات کو اپنے عمل میں لانا بس یوں سمجھو کہ محرمات میں پوجنا ہے محرمات کو حاصل کرنا ہے اس سے کیسی مثال ہے فرمایا کرا حول الحما جیسی چرواہ راہ توجہ ہے جیسے چرواہ یہ راہ چرا رہا ہے اپنی بیٹ بکریوں کو حاول لما کسی حما کے ارد گرد چراگاہ کے ارد یوش کو قریب ہے آئی ہو کہ اپنے اس چرندے کو واقع کر دے اس حما چراگاہ میں بات سمجھ گئے ہو مولانا سیم دیکھو فیاض صاحب کے پاس بھینس ہے اور ایک چراگاہ کے قریب جس جو ہے اس نے بینس کو رسے سے پکڑا ہوا ہے اور چراگاہ کے قریب قریب چرا رہا ہے اب اگر یہ بہت قریب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ بینس جو ہے اس کی لاعلمی یا اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہما کے اندر آ جائے کیوں اس لیے کہ ہر چیلنجہ وہ اچھی چیز کا متلاشی ہوتا ہے خوبصورت چیز کا متلاشی ہوتا ہے ابھی یہاں گاس نہیں ہے ہما کے اندر خوبصورت قسم کا گاس ہے تو قریب ہے کہ وہ بھی اندر داخل ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر چراگاہ کی قریب نہیں چرائے گا تو اس چراغ کے اندر داخلہ بھی آسان نہیں ہوگا تو اسی طرح اگر کوئی مشبہات کے قریب ہوگا تو قریب ہے کہ وہ کے اندر چلے جائے اگر مشبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا تو انشاءاللہ حرام سے بچتا رہے گا. بات سمجھ گیا ہو علماء کے رام صلی احمد اب یہاں پہ مشبہات کے بارے میں بعض محدثین فرماتے ہیں لیکن یہ قورض ضعیف ہے یہ مشبہات یعنی اچھا کھانا اچھا پہننا یہ مشبہات ہیں اور تم اچھے کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ مطالبہ نہ کرو کہ مچھلی کھلاؤ اچھے کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اچھی پہننے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تو تمہارے اندر اسراف نہیں آئے گا لیکن یہ بات غلط ہے اس لیے کہ یا رسی نہ قلو من الطیبات وعملوا صالح یا یا رسول ہے قلو من الطیبات وعملوا صالح اصورت المائدہ یا رجل آمنو لا تحرمو طیبات ما حلاللہ طیبات کو کس نے حرام کیا ہے اچھا کھاؤ اچھا پینو اچھا عمل کر تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشبہات سے مکروحات مراد ہیں یا مشبہات سے کیا مراد ہیں مکروحات تنظیحیہ مراد ہیں یا ایسی چیز مراد ہے جس کے استعمال اولا نہ ہو جس کے استعمال اولا نہ ہو ان سے بھی اپنے آپ کو جان بچاؤ جیسے کہ نسوار ہو اب سمجھ گئے اس لیے کہ خلیپ عاقل آدمی جب کام کرتا ہے تو ایسا کام کرتا ہے جو اس کے فائدے کے لیے ہو تو مجھے بتاؤ کہ نسوار میں کیا پیدا ہے اگر فیل کی چیزیں ہمیں بھی بتاؤ افکار ہمیں بھی لا کر دو کہ ہم بھی اس فیل سے محروم نہ ہو اور اگر اس میں فائدہ نہیں ہے تو تم خدا کے لیے چھوڑ دو فائدہ ہے تو بتاؤ ہمیں بھی ہم بھی استعمال میں لے آئیں اگر فائدہ نہیں ہے تو چھوڑ ڈال رہے ہو بھائی آج جو مولانا میں نام نہیں لے رہا وہ مولانا کا جو بچے پڑ رہا تھا تو بات تھا نا ابھی پنجری میں داخل ہو گیا پھر عادت باز, یعنی بار بار یہ بھاگنا یہ فائدہ تھا اس لیے ایسی چیز کی عادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے باہر تقدیر جو ہے کچھ سے اپنے آپ کو بچاؤ کرا انجرا حاول یوں شکایوں واقعہ یہ تسلیم میرے سامنے پڑا ہے مصیبت ہے وہ واقعہ ہے نا کہ رمضان مبارک میں کسی نے کہا کہ مزامات سے اپنے آپ کو بچاؤ ہم کس طریقے سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک روزے کے وج سے تو میں شادی شدہ تھا تو یہ کیا تو اس نے کہا کہ چلو مزامات تو گناہ ہے لیکن قریب قریب تو کوئی گناہ نہیں ہے تو قریب قریب کرتے کرتے علاج کے چلے گیا تو آیت موری صاحب کو کہتا ہے ہم کہ اللہ ہم اللہ ہمیں پاس پاس کرتے ہے جا ہو گیا کفارت تو دیسے <تصفيح> کے میرے دیسے ہم نے روزہ تو نے توڑا کفارت میں دوں گا اب یہ چیز ہے کہ حرام سے اجتناف تب ہوگا کہ مشبہات سے اجتناف ہو اگر مشبہات سے اجتناف نہیں ہے تو حرام پر ارتکاب ہو جائے گا میرے دوست سے یہ حدیث جو ہے نے یہ کا ایک خلاص ایک نچوڑ ہے خلص ہے اور یقینی بات ہے ہمارے ایک استاد تھا تو اس کو اگر کوئی پیسے دیتا نا مدرسے کے لیے اس زمانے میں ان کی وہ کہتے ہمارے گھر میں دو مٹکے ہیں پہلے زمانہ تھا نا مٹکے جانتے نا ایک مٹکا جو ہمارا ہے ایک مٹکا مدرسے کا ہے لیکن ہمیں کہ اس کو نہیں آتا تھا کہتے مدرسے پیسے مٹکے میں ڈالتا ہوں جیب میں بھی نہیں رکھتا اس لیے کہ جیب میں رکھوں گا تو پھر کل کہوں گا کہ یار کچھ ہونے اسے چاہیے تو پھر کہوں گا کہ چلو اپنے کام میں لگا دوں پھر مدرسے کو دے دوں گا پھر ایسے کر دوں گا تو مجھے پڑ جائے گا تو اپنی جیب بھی نہیں رکھتے احتیاط اختیار کے لیے اپنے آپ کو محتاط رکھیں اللہ علی کلّی مالکن ہی ہر ایک بادشاہ کے لیے ایک چراغ ہوتا ہے مخصوص علاقہ ہوتا ہے جس میں داخلہ غیر کا ممنوع ہوتا ہے آپ شیروں میں جاتے ہو یہ شار نہیں ہے یہ پارک یہ داخلہ ہے غیر متعلق افراد کے داخلہ ہے؟ کس آپ نے کیا کیا جی مطالعہ جی مطالعہ کہاں سے آ گیا تو غیر متعلقہ افراد کے داخلے کیا ہے اچھا علا، ان ملکن علا اللہ علاؤنکل ملکن ہی ماں اللہ کی عرضی معرم ہو یقیناً اللہ کا اللہ کی چراغاہ اللہ کی زمین میں یہ اللہ کے حرام کرد چیزیں ہیں زنا حرام ہے چوری حرام چوری, چوری حرام ہے نہیں سمجھتے ہو شراب حرام ہے نہ سمجھتے ہو بےائی کرنا حرام ہے تو یہ جو محارم ہے نا یہ اللہ کی چراغاہ ہیں تو جس طرح بادشاہ کی چراغاہ میں کوئی غیر متعلق اشخاص داخل نہیں ہوں گے اگر ہو جائیں تو کیا ہوگا سزاوار ہوں گے پولیس کے حوالے کیا جائے گا تو اسی طرح اللہ کے محارے میں کوئی اگر دست انداز ہوگا تو عذاب کی نائی کے حوالے کیا جائے گا مسئلہ حل ہو گیا ہے الا وفیل جس مضبوط یقیناً جسم کے اندر ایک کتا ہے ایک, ایک ٹکڑا ہے گوشت کا اذا جب وہ ٹکرہ صحیح ہوگا تو سلح کلو پورا جسم صحیح رہے گا فصولت فصد الجسدلو الاقلب وہ قلم ہے اب یہ قلب کیسی چیز ہے نا قلم دل ہے یہ آپ کے یعنی جسد کا یہ کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے یہ کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے بادشاہ ہے. اگر وزیر اعظم درست ہوگا تو پوری رویت میں اصلاح ہوگی اور پوری رویت جو ہے صحیح ہوگی اگر وزیر اعظم کارپوریشن کرے گا تو پورا پور ریت میں اور کارپوریشن ہوگی جب ہمارے سلاطین جو تھے ان کے اندر ایمان اور غیرت تھا غیرت تھی ٹھیک ہے نا تو پارک میں بے حیائی کے کام نہیں ہوتے تھے اب چونکہ غیرت ہو چکے ہیں تو اب آزادی ہے ابھی انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی سے چھیڑتا ہے لڑکی نے اگر تھا درخواست کی ہے تو لڑکے سے پوچھ ہوگی اگر اس نے بتا تو خود درخواست نہیں کی ہے تو خود پوچھ قانون پاس کیا ہے یہ انہوں نے قانون پاس کیا ہے پھر ہمارے ایک آپ کے علاقے یہ قریب ایک کارج ہے تو میں اس علاقے میں گیا تو بیان کے لیے تو مجھے ایک بوڑھی نے کہا کہ میں چپراسی تھا اس کے اندر ابھی مجھے انہوں نے نکال دیا ہے کہ چپراسی اوپر چوکی دار تو کہتا ہے کہ حضرت کے ٹرین پہ لڑکے لڑکے آپس میں کھیل رہے تھے تو میں بڑے تعجب سے ان کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے میرے خلاف رپورٹ کی کہ یہ ہمارے جذبات کو مجروخ کر رہا تھا تو مجھے نکال دیا ہے اس سات کارج تو نے مجھے خود کہا کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا اور اس لیے دیکھ رہا تھا کہ یہ کام یہ چور دے انہوں میرے خلاف درخواست کی کہ بھئی ہمارے جذبات کو مجرور کر دیا ہے مجھے ڈنڈر مجھے نکال دے کہ جاؤ اگی ہے کہ یہ تو دل ہے نا بادشاہ ہے اگر درست ہے تو سارا درست اگر یوں کرتے ہو تو دل خراب ہے یوں کرتے ہو تو دل خراب ہے پاؤں غلط استعمال ہوتا ہے دل خراب ہے ہاتھ غلط استعمال ہوتا ہے تو دل خراب ہے دل پاک ہو گیا تو آنکھ بھی پاک ہے ہاتھ بھی پاک ہے پاؤں بھی پاک ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے اب مقصد بات تو پہلے سے واضح تھا حدیث استبرالی جنس کیسے حاصل ہوگا الجتناب من مشبہات بس آگے جاؤ دیکھیے علماء کرام ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا اتباع جناز میرے ایمان ہے اتباع جناز جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے وہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وجہ ارتباط کہ ہی ہم خمسن کا وہم تھا اس کا رد رد کرنا مقصود تھا ادا خمس من ایمان سے بھی وان حضر علا خمسن و فی حمسن کا ازارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو بنا <coughs> اسلام فقط خمس میں نہیں ہے بلکہ ادا خمس بھی من ایمان ہے یہ ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ شعبین ایمانیہ کے ذکر تھا اب کیونکہ باپ اختتام پذیر ہو رہا ہے باپ اختتام پذیر ہو رہا ہے تو آخر میں آ گیا خمس من المان اس پر شعب ایمانے کا اختتام ہوگا اس کے آگے پھر کوئی حدیث شعب ایمان کو ذکر نہیں ہے اگر کہ متعلق بالایمان ہیں ایمان لیکن اس پر شعب ایمانے کا اختتام ہوگا وہ وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اطفاق جناز کو آخر میں لایا اس لیے کہ اعمال ایک ایک کی, کی زندگی کے اعمال میں سب سے آخری عمل جنازہ ہے اعتبا جناز لائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے متعلقات لا کر ابھی پرماتے اطالخب سے مل ایمان اس کو اطالق خمس مل ایمان کو آخر میں کیوں لائے اس لیے کہ آدمی کے امار کے آخر میں یہ جنازہ ہے اب اگر یہ جنازہ شہید کا ہو تو شہید کے جنازے سے فراغت کے بعد کیا ہوگا تقسیمی غنیمت ہوگا تقسیمی غنیمت ہوگا جب تقسیم بھی غائب ہوگا تو خم کس کو دیں گی بے کو باقی مجاہدین کو اس لیے یہ بھی ایک قسم ایک ایک آخری عمل تھا اس لیے عدال الخص میں ایمان رہا اب جہاں امام بخاری رحم اللہ آپ کو ایک جملہ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی بات یہی عنوان بخاری شریف کی کتاب الجہاد غالباً چار سو چھتیس صفحے میں حدیث آ رہی ہے ادا القم من اسلام چار سو چھتیس نکال چار سو چھتیس بابو ادا القم من سمنل یاد ہو گیا اب یہاں بھی جناب آ وہی حدیث ذکر ہو رہی ہے جو حدیث آپ آپ پڑھ رہے ہیں انا کماری دوبا نکیری خان تن مذہب پت ہلا حدیث یاد ہو گیا یہاں ادالقب سمنت کی اور ہم جہاں پڑھتے ہیں ادالخب سمن ہے وہ سامنے سامنے یاد ہو عنوان اچھا وہاں پہ عنوان کیا تھا عدال سی میرے دین <سؤال> یہاں پہ ادالخم سی منل ایمان کیوں جی اس لیے کہ چونکہ یہ کتاب المان ہے تو عطال سے من ایمان مطالب المان کی نسبت سے عدال خمس عدالقم ایمان فرما دیا وہاں پہ عدال خمس عدالقم سمن السلے وہ کتاب الجہاد ہے وہاں امام بخارجی بتانا چاہتے ہیں جس طرح جہاد سی اللہ دین کے حصہ آئے تو تقسیم الغنائن بھی دین کے حصہ ہے چار سو چھتیس مسئلہ حل دوسرا بات, بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں یہ تو تفنن ہے ہے نا اچھا رب اس بات کو ماسباق سے کیا ہے پہلے آپ نے کہا فضل مند استبرا دین ہی استفرا دین کس سے ہوگا ور سے ہوگا توجہ کرو ور سے ہوگا ورا کیا چیز ہے توجہ ہے معمورات کو عمل میں لانا منحص سے اپنے آپ کو بچانا توجہ ہے ربت و را کیسے کو کہتے ہیں مأمورات کو عمل میں لانا منحص سے اپنے آپ کو بچانا تو اب یہ حلال کیا ہے یہ مأمورات ہے حرام کیا ہے منہیات ہے اس نسبت سے ادا و عدالخ نے ایمان لایا اور امر بھی اربین و نام اربین ذکر ہو گیا اب سمجھ گئے تو اس کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا یعنی پہلے صلی بات سالم سمر عالی ذکر ہوا نا استبار کسو کی ور آ کو کہتے ہیں پہز گا یو کیسے بزرگ یو کیسے اب ور کیسے حاصل ہوگی کہ آپ حلال کو عمل میں لائیں حرام سے اجتناب کریں ٹھیک ہے اب یہ حلال کیا ہے معمول ہی ہے حرام کیا ہے من ہو ہے جب پہلی حلال و حرام کا ذکر ہوا اور بتایا کہ حلال معمورات میں سے حرام منہیات میں سے ہے تو اب عضا و خمس میں ایمان ذکر اس لیے کیا اس حدیث میں امرو بھی اربین وہ نام اربین معمورات و منہیات کا فراہم ذکر ہے اس, نسبت اس کا بات ربط آسان ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رہے اللہ ادا الفمس من ایمان فرما کر پر افیرت کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تصدیق کے بعد اعمال کی ضرورت نہیں ہے تو نبی السلاۃ اسلام نے ان وفد, اس وفد والوں کو کیوں کہا تھا کہ آج تو منل مرن الفمس کا یا نماز پڑھو زکاط دو آپ نے کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ تصویش کے بعد آمر کی ضرورت ہے نمبر ایک اسی طرح مرجی اطرد ہے کہ تم کیسے ہو توجہ کرو ہو سکتا ہے کہ پرچے میں آ جائے برج یہ کیا پتا ہے کہ کوئی لے آئے اس میں تو فرق نہیں ہے میں سمجھتے ہوں حدیث کو غور سے سنیں حدیث کو غور سے سنے بات سمجھتی ہو رب تو ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ مرجیا کہتے ہیں کہ تصدیق کافی ہے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اگر تو آپ آگ کی ضرورت نہیں تھی تو نبی علیہ السلام امر میں کیوں فرمایا اور نبی علیہ السلام نے پھر ایمان کی اصول کیوں ذکر کے کی یعنی تفصیلات اجزا کیوں ذکر کی نماز پڑھو روزے رکھو کیا کہ زکات بھی دو تو بھائی ایمان کے بعد تو آپ کی ضرورت ہے نا ٹھیک ہے بھائی اسی طرح اس حدیث میں مرغیات رد ہے وہ کیسے مرغیا کہتے ہیں کہ تصدیق کے بعد گناہ یعنی ماحشی سے ایمان کو نقصان نہیں پڑتا ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا ایمام میں بخاری فرماتے ہیں اگر ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا تو وہ نہمبر علیہ اسلام نے سواب اس وقت کو چار سے روکتی کیوں ہے تو روکت اس لیے ہے کہ معصیت سے نقصان ہوتا ہے تو سے پیدا ہوتا ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے غور سے سنو پھر کل یہ گلہ نہ ہو نہیں پڑھا تھا اب غور سے سنو مسئلہ سمجھ گئے نا اب یہاں یہ ہے کہ ایمان بخاری رحم اللہ آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آماد ایمان کے کیا ہیں اجزا ہے نا ٹھیک ہے نا آماد ایمان سے اجزا ہے ٹھیک اور امان جو ہے ایمان کے اندر داخل ہیں اجزاء داخلے ہیں ایمان سے اور زیادہ تو نقصان بھی ہوتا ہے زیادہ تو نقصان بھی ہوتا ہے تو یہاں کے سبھی کے ساتھ ہوا آتا تمام مل ایمام مل پھر ایمان کی تفصیل فرمائی پھر تو آپ کی ترجیح فرمائی اگر امان فضل ایمان نہ ہوتے تو نبی علیہ اللہ نے کیوں ذکر فرمایا ہے اگر امان میں نقص یعنی زیادت نہ آتی تو امان کی ترغیب کیوں کی ہے اگر نقصان نہ ہوتا تو من یاد کرو کہ کیوں ہے بات سمجھ گئے ہو تو یہ تو حدیث مبارک کا ربص جو پہلے ہو چکا ہے ابھی حدیث کی طرف آئیے حدیث ذرا مشکل ہے اس کو حل کیجئے اور اچھی طرح سے طریقے سے بڑا افسانہ blah, blah, blah. بھئی یہ حدیث مبارک مشکل ہے اور اس حدیث میں دو اشکال ہیں اور دونوں اشکال کی طرف توجہ کرو اور پھر ان دونوں اشکالوں کا جواب سنیے پہلی بات یہ ہے توجہ کرو شعبہ کہتے ہیں آن ابھی جمرا آن ابھی جمرا یہ راوی جو ہے اس کا نام ابھی جمرہ ہے یہ ابھی جمرا اس کا نام نصر ابن عمران ہے نصر ابن عمران الزبعی ہے نصر ابن عمران الزبعی ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا یہ کہتے ہیں قطب ابن عباس میں کبھی کبھی بیٹھا کرتا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنی اللہ سری ہی تو مجھے بٹھا لیتے تھے اپنی خاص چارپائی پر فقال ابن عباس نے مجھے کہا مندی تو رہو میرے پاس حتا اجعل کا ساموں میں مالی یہاں تک کہ میں تجھے دوں کچھ حصہ اپنے مال سے اب توجہ کرو یہ نصر ابن عمران ببائی جو ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عباس اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے تھے وہ جو ہے اس کی کیوں وجوہات غور کرو نا اس کے دو وجوہات ایک یہ ہے کہ اس نصرب ابن عمران زبائی نے خوات دیکھی تھی جس کی تعمیر سے اس کی متانت یا اس کی بزرگی یا اس کی تقوا ظاہر ہو رہی تھی تو اس نسبت سے عبداللہ ابن عباس جو ہیں نصر ابن عمران زبائی سے محبت کرنے لگ گئے نصر نسل یہ جو ہے نا راوی جو ہے جس کو ابھی جمر کے دوں نا لیکن ہاشر لکھا ہے کہ اس کا نام نصر نسر عمران زبئی تھا اس نے اپنے بارے میں بات دیکھی جس کی تعبیر اچھی تھی تو حضرت ابن عباس نے اس نسبت سے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہا کہ اب بھی کوئی کام کا ہے ٹھیک ہے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ گورنر تھے یا ایک قاضی تھے اس لیے کہ بصرے کے والی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس کو والی وقت کیا ابن عباس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بسر کے والی مقرر کیا تھا اب جب یہ والی کے اور قاضی تھے نا تو ان کے پاس سائلین مختاجن آتے تھے تو حضرت ابن عباس ان کی لغت پہ نہیں سمجھتے تھے وہ سائلین مختل ابن عباس صاحب کے لغت پہ بھی نہیں سمجھتے تھے یہ جو نثر عمران زبائی ہے یہ عربی بھی جانتے تھے اور آل بسرا اور کوفہ کی لغت کو بھی جانتے تھے تو حضرت ابن عباس نے اس کو اپنے پاس ترجمان کی حیثیت سے رکھنا چاہا بات سمجھ گئے ہو جس طرح آپ کی بے یہ مسل لکھا ہے اپنے پاس رکھنا چاہ پکان اقیم تھی اکیم سمراج جہاں قیام سمراج ٹھیرنا ہے تو میرے ساتھ ٹھیک میرے پاس ٹھیک ان کی کمانا ہے یعنی میرے پاس کیا کرو قیام کرو ریاش اختیار کرو میرے کل رحاج یاد تک کہ میں تجھے اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوں یہاں پہ ابن حجر حضرت رحم اللہ نے ایک جملہ لکھ دیا ہے کہ سدی سے یعنی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تو سے اگر کوئی اجرت لے گنا نہیں ہے اس لیے کہ نصر ابن عمران زبائی جو تھا ابھی جمرا نصر ابن عمران زبائی اب ابھی جمرہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائلین اور محتاجین کی ترجمانی کیا کرتا تھا اسی ترجمانی کی خاطر ابن عباس نے کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا اجرت دوں گا تو معلوم ہوا کہ درس و تدریس پہ اور تو کے نشر پہ اگر اجرت دی جائے تو لے سکتے ہو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ اجا کا سہمن کی کہ اس ابھی جمرہ نے خواب دیکھا اور خواب جو اس کے بارے میں اچھی تھی تو حضرت ابن عباس کو خواب کے ذریعے سے اس کے بارے میں اتنی جب خواب دیکھی ابن عباس کو اس کا مقام معلوم ہوا اس لیے کہا کہ بھئی تو اچھا آدمی ہے تجھے میں تیس سال سے تعاون بھی کیا کروں گا میرے پاس بیٹھ جاؤ بس سمجھ گئے ہوں فاقم تماؤ شاہرے نے ابھی جمرا نہ عمران صوبائی کہتے ہیں میرا ابن عباس کے پاس شاہرے نے دو ماہ زمہ کالا پھر اس نے مجھے کہا نوابدہ عبد القیس عبد القیس کی جماعت لما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نبی علیہ السلام کے پاس یہ جماعت جب آئی تھی تو فتح مکہ کے زمانے میں آئی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا من القوم اور شکراغی ہے آپ نے من القوم فرمایا یا من الوقت فرمایا مانو یہ جماعت کون, کون؟ ہے یہ؟, یہ گروہ یہ گروہ کون سا ہے کہاں سے آیا یا من القوم کس طبیلے سے کس قوم سے ہو تم کالو ربیہ تو مبد خبر مبتدا مقدم ناہنو ربیہ تو ہم ربیہ ہیں اب سمجھ گئے نا اب انہوں نے اپنے آپ کو ربیہ کہا اس لیے کہ عبد کے اجداد میں ربیع آتا تھا تو اس لیے اس نے کہا کہ ناہنو ربیہ انہم ربع قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں حال نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا قومی اور بالوف خوش آمدید ہو اس قوم پر یا فرمایا خوش آمدید مجید ہو بال یا القوم یا یہ بال وفد جو ہیں یہ راضی بطور کے ذکر کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوفد فرمایا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے القوم فرمایا تھا غیر خزایا ولا نداما نبی علیہ السلام نے ان کو خوش آمدید کے طور پہ فرمایا غیر خزایا آپ کا آنا اس حال میں ہے کہ نہیں ہو تم رسوا شدہ رسوا شدہ نہیں ہو غلانہ داما نہیں ہو تم اپنے آپ آنے میں پیشمان اس کی دو تجیحات غیر خزایا خزیان سے رسوائی سے ہے کبھی انسان ایمان قبول کرتا ہے رسوائی کے بعد کیا مانا اس کے ساتھ کتال ہوتا ہے کتال ہوتا ہے اس کے ساتھ جب قتال ہوتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے اپنا اسلح پھینک کر ہاتھ اٹھا لیتا ہے یا چیزیاں قبول کر کے اس کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو خزیاں کہتے رسوائی کے بعد بھی مسلمان ہوا ہے لیکن اگر کوئی شخص بخوشی مسلمان ہوتا ہے تو اس میں کوئی خزیاں کوئی رسوائی نہیں ہوتی ہے تو وہ کہ وقت عبد القیس جو ہے یہ بھی اپنی بخوشی کیا ہے ایمان لائے تھے ندامہ یہ ندامت سے قیاس سے اب یہ ندامہ ایمان قبول کیا تو ایمان ایک ایسی نعمتی الہی ہے جس پہ تمہیں تشکر پڑ، یعنی کرنا پڑے گا ندامت کوئی قسم کی نہ ہوگی اب سمجھ گئے نا تم جب ہر کسی کے مہمان ہو وہاں بھی تمہیں اچھی چیز ملتی ہے تو غیر ندامہ تم اپنے آپ آنے پہ پشمان نہیں ہوتے ہو لیکن اگر تم تمہیں کوئی کہے کہ تم آؤ ہمارے مہمان اور جب تم چلے جاؤ وہاں سے جیسے کہ جب تم وہاں سے چلے جاتے ہو تو تمہیں جناب بیالی ساگ یا سکی روٹی وہ کھلائے تو تم کہ یار یہ اپنے گھر سے بھی نکل گئے تو تم نظیم بن کر آؤ گے ٹھیک ہے نا تو فرمائے کہ آپ کا آنا کچھ یان بھی نہیں ہے اور آپ کے آنے کے بعد تو میں نے بھی فقال یا رسول اللہ امن کا اللہ کے نبی اِن الانستی الناطیہ کا اللہ پار الحرام ہم طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کے پاس آئیں آئے اللہ پار الحرام سوائے شار حرام کے اب توجہ کرو پھر شاء الحرام اس میں دو اختمال ہیں کہ ار شار میں لکھنا میں بھی ہے ایجنسی ہے اگر اس میں الفلا میں آتی ہے تو شار حرام سے رجب مراد اور یہ جو لوگ تھے نا یہ جو بزرگ کا قبیلہ تھا یہ اشر حرم کتنی ہیں آپ کو معلوم ہے چار ہے محرم ہے سفر ہے ذکا ہے ذکا ذالحجہ محرم ذکا الحجہ محرم اور پھر کچھ مہینے بعد رجب المراد آتا ہے یہ چار ماہ محرم تھے تو بات کہتے ہیں کہ اشعال حرام جن سے ہیں تو وہ کہ ہم آپ کے پاس صرف ان چار مہینوں میں آ سکتے ہیں باقی سال کے اور مہینوں میں ہم نہیں آ سکتے اس لیے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مذر قبیلہ حائل ہے جو ہمیں روکتا ہے اس لیے ہم سے لڑتے ہیں وہ بس بڑے جنگجو ہیں بات سمجھ گئے ہو دوسری توجی یہ کہ اشارحرامی ربلامی آ بھی ہے اور معاؤد اس سے صرف شار واحد ہے جو کہ رجب الرجب ہے اور اس لیے کہ یہ اگر کی محرم تو چار تھے لیکن مزرگ کا جو قبیلہ تھا رجب کا بہت زیادہ احترام اور پابندی کرتے تھے اس لیے ان کو رجب مزرگ بھی نسبت ہے بیننا و بین قاض الحیم من کو فارم ہم نہیں آ سکتے فمرنا بے فصل فاصل آپ ہمیں حکم دیں بیہمر فصل ایک ایک حکم پر فصلیں جو فاصل بلحق والباطل ہو یا فصل سے مرا تفصیل ہے ایک مفصل احکام حکم نخبر بھی ورانا کہ ہم اس پر خبر دیں ان کو جو ہمارے پیچھے ہیں وہ نقل بل اور ہم اس پر کدھر کہاں جائیں جنت میں چلے جائے اب سمجھ گئے ہو وسعلو انل اشربا اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا انل اشربہ اشرفہ کے بارے میں اب یہاں اشربہ میں بھی دو اختوار ہیں یا اشربہ شربت سے ہے اور شربت سے مراد شراب ہے تو علو انل اشربا انعان حکمل اشرےبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے شرابوں کے بارے میں لیکن یہ یہ تعویل اس لیے بہتر نہیں ہے یہ تو مسلمان تھے اور شراب کے حرمت کو جانتے تھے تو دوسری توجہ یہ ہے کہ الاشربہ سے وہ برتن مراد ہیں جن میں شراب بنائی جاتی تھی وسعل ون ان ظروف ال اشربہ اشرف سے اگر شربت مرازی ان شراب تو سالو ان حکم شراب حکم اشربہ کیا ہم شراب پی کہ نہ پی ایک بات تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ شراب پینا تو درکنار ان برتن اسی بھی بچو جس میں شراب بنتا ہے بند ہے اچھا جیسا تم سے کوئی کہے کہ نسوار کیسی ہے تو تم کو نسوار تو نسوارے وہ سب گی سی بھی آپ کو بچاؤ جس میں نسوار رکھی جاتی ہے اس لیے کہ تحار وجل کمال ہو جائے نا بھائی اور اگر اچر بسی ضرور برتن برادن اشرفاف الشرفا اس لیے کہ حرمت شراب تو ہو گئی تھی تو جو ہے شراب ہو گئی تھی اب یہ کہتی تھی کہ جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار قسم کی جو برتن ہیں جس میں شراب بنتا بنتی تھی ان برتنوں کے بھی استعمال میں نہ لا لے کہ تحرک علاوجل کمال ہو جائے اور تمہارے اندر جو شراب سے نفرت بھی پوری طریقے سے ہو کرو مد... اے صاحب سوال کرے اور تم کہو کہ نظر سے نہیں گزری یہ بات ہے یا کانوں سے نہیں گزری یہ باتیں توجہ تو ہونی چاہیے نا آپ کو تو حکم سے آلو عشر ضرور ال امر ام نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا بے عربین بے چار چیزوں کا ون عم ان اربا اور نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا منع کیا انب یعنی خسال چار خصلتوں سے چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع کیا اب تفصیل احمر بل ایمان بلّہ بل حکم دیا ان کو کہ اللہ وحد اللہ شریف ایمان لاؤ قال نبی پاہ نے فرمائے ایمان اللہ فرمائے اسد اللہ تم جانتے ہو ایمان کیا ہے فرما اللہ رسول عالم اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے بس ہمیں پتہ نہیں ہے کال فرمائے شہرۃ اللہ, اللہ ون محمد رسول اللہ قام الصلاۃ وحیتا زکاطی و سیام و رمضان ان تو تم الماغ نامی القمسا اور یہ کہ تم دو گانا سی القمسا باتوں توجہ کرو علماء کے نام محمد اس حدیث میں دو اسٹار اچھی طریقے سے بیدار رہو اس حدیث میں دو اشکال ہے الشکال اول یہ ہے کہ امرم بل اربع نبی نبی السلام نے ان کو چار چیزوں کے بارے میں حکم دیا اچھا امر بل امور العربا ہے حالانکہ حجی میں امر مامور بھی ایک ہے اشکال واحد مامور بھی تو ایک ہے نا دیکھو امر بل امان یہ مامور بھی ہی ہے عطد ایمان تو معمور بھی تو ایک ہوا نا یہ عطد ایمان یہ جو صلاح ہے زکوۃ ہے سیاح میں رمضان ہے یہ تو ایمان کی تفصیل ہے توجہ کرو اس کا اول یہ ہے کہ امر عمر کس پر ہے چار چیزوں پر اور مامور بھی ہی ایک ہے اس لیے کہ ایمان بلّہ یہ ایک ہو گیا اتد البل ایمان یہ تو ایمان کی تفصیل ہے تو بھی تو چار نہیں ہوئے بات سمجھ گئے امر بے عبر اربا ہے یا تو امر بال ایمان بلّہ ہو گیا اتد البل ایمان یہ تو ایمان کی تفصیل ہے تو بھی تو ایک ہے لہذا امر بھی عربائن کی مناسبت نہیں بنتی ہے اس لیے کہ امر عمرائن ہے اور مامور بھی ایک ہے اور یہ جو نماز ہے یہ سوم ہے یہ تو ایمان کی اجزا ہے تو جواب واحد یہ ہے کہ اگر کہ معمور بھی ایک ہے لیکن اس, اس معمور بھی کو اربا سی تابیر کیا ہے بے اعتبار اجزاء تفصیلی کے معمول بھی ایک ہے اس معمول بھی کو اربا سے تعبیر کیا ہے بے اعتبار اجزاء تفصیلی ہے تو امرم بھی اربائن امر کیا ہے ان کو چار چیزوں کا تو اگر چی ایمانی ہے معمول بھی ایک ہے لیکن ایک معمول بھی کو اربائن سے اس لیے تعبیر کیا ہے اس ایمان کے اجزا کیا ہے ہیں اب سمجھ گیا ہے تو لہذا کوئی اشکال نہیں ہے اب دیکھو امر پڑھو شہادت اللہ نب اللہ پھر فرمائے کہ تمہیں پتہ کہ ایمان کیا چیز ہے شہد اللہ نمول اللہ اب وہ کام سلاد وہ اطائز رمضان وان تو الخمسہ بات سمجھ گئے ہو دا سلور چدی کا نا دا دِی, دی ایمان اجزاء تفصیلیں دی اور معمور بھی یو دے وہ تین تعبیر پہ ارباز رزو کا چداب معمور بھی یو پہ اعتبار تفصیل وسلو مامور بھی ایک ہے حدیث عملہ بے عربائن ہے تو اس ایک بھی کو اربائن سے تعبیر کیا ہے بے اعتبار اجزائے نمبر خلاشکالمبر دو دوسرا اشکال دوسرا شکال یہ ہے کہ اگر یہ سولاد اور زکوٰۃ اور سیام رمضان ان کو اگر تم معمور بھی سے تعبیر کرتے ہو تو پھر تفصیل موافقی کی جمال نہیں ہے پھر تفصیل موافقی ججمان نہیں ہے اس نسبت سے نہیں ہے کہ امر بھی اربائن ذکر ہے اور یہاں پہ پانچ ہے آتا پہلی یہ باللہ یہ ایک بحکام سلاد دو وحتا سکات وسیم الرزان وان طوطم المکن پانچ بس سمجھ گئے ہو پہلے سوال پہ تھا ابھی دوسرا سوال ہو گیا ہے اگر اس سوالات کو سیام کو زکوٰۃ کو اس کو اگر تم مستقل معمور بھی قرار دیتی ہو تو پھر تفصیل موافق اجمال نہیں ہے اس لیے کہ وہاں امربی عربائن ہے اور یہاں معمورات پانچ ایک علیمان بلّہ ہے آت الم یہ تو ایمان کی تفصیل ہو گئی اب وہ کام وسنات دو ایٹال سکاط دین ہوشیام رمضان وان تو تو پانچ سمجھتے ہو